الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم اما بعد فعنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بہا بینا اکتافکم متفقن عل یہ باب باب سلح چل رہا ہے جس میں صلح سے متعلق اور اسی طرح سے ان اسباب سے متعلق حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں جن سے جن کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں اور ان سے بچنے کی کیا راہ ہے اس سے متعلق حدیثیں گزر رہی ہیں اس حدیث میں حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس کی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے کیل گاڑنے سے نہ روکے یہاں پر پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق بتایا گیا ہے کہ دو پڑوسی جہاں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور پڑوسیوں کے سلسلے میں بے شمار حدیثیں آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنی نصیحت کی اتنی وصیت کی کہ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے مال کا وارث نہ بنا دے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے مال کا وارث بنا دے تو پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق بے شمار حدیثیں آئی ہیں ایک دو حدیثیں نہیں ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا و اللہ لا اللہ قیلا من یا رسول اللہ کال من لا یا امن اجار ہو بگا کہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے تین بار پسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں یعنی کامل مومن نہیں صابق کرام نے عرض کیا کہ کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو مومن نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے وہ آدمی مومن نہیں تو یہاں اس حدیث میں جیسے گھر کی تعمیر کے وقت آدمی کو ضرورت پڑ جاتی, پڑ جاتی ہے پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی دیوار سے کچھ سہارا لینے کا کی ضرورت پڑ جاتی ہے چھت ڈال رہا ہے تو چھت کا لنٹر رکھنے کی اس کے اس پر دیوار پر ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس طرح کی ضروریات میں پڑوسی جو ہے اپنے پڑوسی کو نہ روکے اگر اس دیوار اس کی اس قابل ہے اس لائق ہے کہ اس پر چھت کی یا اسی طرح سے جو ہے جو بھی عمارت تعمیر ہوتی ہے اگر اس کی استطاعت رکھتی ہے اور مطلب اس لائق ہے دیوار کہ چھت کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو نہ نہ روکے اسی طرح سے اگر پڑوسی کے دیوار میں کسی طرح کی لکڑی تو کیا کہتے ہیں گاڑ کر کے یا کیل وغیرہ گاڑ کر کے یا اسی طرح سے جو چیزیں جو ہے سپورٹ کے لیے لگائی جاتی ہیں تو پڑوسی پڑوسی کو نہ روکے اب مثال کے طور پر پڑوسی کی دیوار ہے دوسرے آدمی کا گھر ہے دوسرے آدمی کا گھر ہے روم ہے تو اب یہ چاہتا ہے کہ اس روم میں کچھ ہینگر وغیرہ لگانے کے لیے کچھ طرح ضرورت کے تحت ہے پڑوسی کی دیوار میں جو ہے کیل ٹھوکے کے یا لکڑی ٹھو اس میں تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ پھر پڑوسی کو روکنا نہیں چاہیے منع نہیں کرنا چاہیے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ مالی اراکم کم عالحم مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس طرح کی حدیثوں سے اعراض کر رہے ہو کہ جو ہے پڑوسی کو اگر کوئی پڑوسی لکڑی یا کیا کہتے ہیں کیل گاڑنا چاہتا ہے تو تم اس سے اعراض کرتے ہو منع کرتے ہو روکتے ہو پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولہمین بہا بینا تافکم اللہ کی قسم میں اس کو تمہارے کاندھوں کے درمیان رکھ دوں گا اس کو تمہارے کاندھوں کے درمیان رکھ دوں گا اس کا دو مطلب ہے کہ بہا کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس سے مراد کیا ہے یعنی اس کو میں تمہارے کاندھوں کے درمیان رکھ دوں گا تو اس سے مراد سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سنت کو میں تمہارے کاندھوں کے درمیان رکھ دوں گا یعنی تمہارے اوپر تم جو اعراض کر رہے ہو میں تمہارے اوپر زبردستی اس چیز کو لاگو کر دوں گا اور یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اس لکڑی کو اس سے مراد خشبہ ہے لکڑی ہے کہ میں اس لکڑی کو تمہارے درمیان رکھ دوں گا یعنی کہ میں ایسا کام جو ہے تم سے ضرور کروا کر کے رہوں گا اور اس حدیث میں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کے مخاطب صحابہ اکرام نہیں ہے صحابہ نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کا زمانہ گزر جانے کے بعد جب ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے والی تھے اور امیر تھے خلیفہ کی طرف سے تو اس وقت جو ہے انہوں نے جو ہے یہ چیز یا ذمہ دار تھے تو اس وقت انہوں نے ان لوگوں سے یہ کہا جو صحابہ کرام کے علاوہ تابعین یا صحابہ کرام کے جو شاگرد تھے ان کے اندر یہ چیز اعراض دیکھا اور بے توجہی دیکھی یا منع کرنا کرنے کے بارے میں ان کو علم ہوا تو انہوں نے ان کو جو ہے زبردستی کہا کہ میں ایسا ضرور کروں گا اور یہ ایک امیر کو حق پہنچتا ہے کہ اگر رعایا کسی اسلام کی بات کو کسی سنت کو نہ مانے اور اعراض کرے تو اس کے اس کو زبردستی اس کے اوپر جو ہے کوئی حکم لاگو کیا جا سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کے نہ منع کرے تو اس اور پھر اللہ کی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاکیدی حکم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم واجبی درجے کا ہے یعنی ایسا کرنا ایسا یعنی اس کی اجازت دینا یہ ضروری ہے اور اگر کوئی اجازت نہیں دیتا ہے تو زبردستی اس پر عمل کروایا جائے اور اگر کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے دیوار میں جو ہے کیل گاڑ دیتا ہے یا لکڑی گاڑ دیتا ہے اپنی ضرورت کے تحت تو اس, کا, اس, کی, شک, اس, اس کی شکایت بھی نہیں سنی جائے گی اس کی شکایت بھی نہیں سنی جائے گی کہ فلا نے جو ہے ہمارے ہماری دیوار میں جو ہے لکڑی یا جو ہے کیل وغیرہ گاڑ دی ہے تو اس سے پتا چلا کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے پچھلی قال قال حدیث سے کیا پتا چلا باب سرخ کے اندر یہ حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا پڑوسی کے کی تعلق سے تو یعنی سلحے سے پہلے نظام اور لڑائی جھگڑے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی واضح کر دیا کہ پڑوسی پڑوسی سے اس معاملے میں لڑائی جھگڑا نہ کریں تو گویا کہ یہ بھی یہ چیز بھی کیا ہے سلحے میں شامل ہے کہ اس کوئی اس طرح کے کی بات جو ہے پیدا ہونے سے پہلے لڑائی جھگڑا ہونے سے پہلے ہی یہ سب اس طرح کے مسائل بتا دیے جائے لوگوں کے کہ آپس میں اس طرح کے حقوق لوگوں کے اوپر ہیں تاکہ اختلاف پیدا ہی نہ ہونے پائے یہ حدیث جو پیش کی گئی یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے اور پہلی والی حدیث تو متفق ریب بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی لاٹھی بغیر اس کی مرضی کے لے لے بغیر اس کی مرضی کے اس کی لاٹھی لے لے یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے اب اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی جو ہے لڑائی جھگڑا اور اختلاف سے بچنے کے لیے طریقہ اور ادب بتایا کہ اگر کسی سے کوئی چیز لینی ہو لاٹھی یہاں ایک مثال ہے لاٹھی ایک بہت معمولی چیز ہوتی ہے ہاں کہ آدمی اس کو بھی جو ہے کسی سے بغیر پوچھے نہ لے تو آپس میں ہمارے लेन دین میں روم میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں تو اگر کسی کی طرف سے یہ ہو کہ ہاں بھائی وہ اپنی چیز کے سلسلے میں اپنی چیز کے سلسلے میں احتیاط رکھتا ہے تو بغیر اس کی اجازت کے پھر کوئی اس کی چیز نہ چھوئے ہاں کوئی ایسی چیز جس میں وہ چاہتا ہے کہ ہماری کوئی چیز دوسرا دوسرا شخص سے استعمال نہ کرے لیکن اگر اس کی طرف سے اجازت ہے آپس میں کہ ہاں بھائی کوئی ایک دوسرے کی چیز استعمال کر سکتے ہیں تو پھر یہ تو آ, کوئی بات نہیں اس میں لیکن جہاں پر اختلاف کا مسئلہ ہو نظا کا مسئلہ ہو لڑائی کا اور آپس میں اخت, جو ہے تنازع کا اور لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے لینا حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اگلا باب ہے کتاب الحوال باب الحوالہ والضمان حوالہ کس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایک شخص کے ذمے سے نکال کر کے دوسرے شخص کے ذمے میں دے دی جائے اسی کو کیا کہتے ہیں حوالہ کہتے ہیں اسی کو حوالہ کہتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ باب ہے اسی طرح سے دمان گارنٹی دمان کس کو کہتے ہیں گارنٹی کو کہتے ہیں ذمہ داری کو کہتے ہیں تو اس کی اس سے متعلق یہاں پر حدیثیں آئیں گی حوالہ سے متعلق حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کا قرض کسی آدمی پر ہے اور اس آدمی کا قرض کسی تیسرے آدمی پر ہے تو پہلے قرض دینے والے نے کہا کہ بھائی ہمارا پیسہ دے دیجئے تو اس نے کہا کہ ہاں میں آپ کا قرض دوں گا لیکن یہ میرا میرا قرض جو ہے فلا دوسرے آدمی کے پاس ہے ہاں تو اس کی طرف احالہ کر دے اس کے حوالے کر دے اس کو اور وہ دینے کا اقرار کرے تو پھر کیا کہتے ہیں اس سے آدمی جا کر کے لے لے اسی کو حوالہ کہتے ہیں اسی کو حوالہ کہتے ہیں, ہیں دیکھیے اس سلسلے میں سے آئیں گی ان ابھی ہو رہے اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلی متفقی روایت احمد ومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاق فرماتے ہیں کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے یعنی قرض دینے سے کسی سے قرض لیا پھر اس کے بعد اس کے پاس مال آ گیا اب جس سے قرض لیا ہے اس کو پیسہ دینے میں وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو ایسا کرنا کیا ہے ظلم ہے اس سے متعلق پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے اور حوالے سے متعلق یہاں پر اگلا جملہ ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو مالدار کی طرف جو ہے ہاں مالدار کی طرف حوالہ کیا جائے یعنی مالدار کی طرف رہنمائی کی جائے کہا جائے کہ تم یہ میرا قرض جو ہے سے لے لو تو فل یتبی رہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو مان لے اور اس کو قبول کر لے اس کو قبول کر لے اور اس میں یہ بھی ہونا چاہیے یہ چیز ہے کہ ہاں بھائی وہ آدمی جس نے قرض لیا ہے اور اس کا قرض کسی اور پر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس لے جا کر کے آمنا سامنا کرا دے بات چیت کرا دے اور وہ اقرار کر لے جس نے دوسرے آدمی میں قرض لیا ہے اقرار کر لے کہا کہ بھائی میرا تو قرض ہے ان کے اوپ میرے اوپر ان کا قرض ہے ٹھیک ہے میں دے دوں گا تو پھر آدمی کو چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ ہاں اس آدمی یہ بات اس کی قبول کر لے بات سمجھ میں آ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اور نصرت احمد کی روایت ہے کہ ومن احیلا فلیحتل اس کا بھی وہی معنی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی مالدار آدمی کے حوالے کیا جائے کہ ہاں بھائی یہ میرے اوپر ہے تو فلاں سے لے لینا تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کر لے ڈرافٹ وغیرہ جو بنایا جاتا ہے ڈرافٹ جو بینکوں سے بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی وہی معاملہ ہے تقریباً ہاں بھائی ایک بینک سے ڈرافٹ بنا کر کے دوسرے کو دے دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تم پیسہ لے لو وہاں جا کر کے اس کو لے لینا تو یہ بھی اسی کی ایک طرح سے شکل ہے جو موجودہ دور میں استعمال ہوتی ہے اللہ تعالی عنہ رجل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا تصلي عليه فخطأ خطا ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبريئ منهما المييد قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسي وصحابه ابن حبان والحاكم جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا تو ہم نے اس کو غسلے دیا غسلے دینے کے بعد اس کے بدن پر خوشبو لگایا اس کو کفن دے دیا کفنا کر کے ہم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کے قدم آگے بڑھے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پھر آپ نے پوچھا کہ آل دین کیا اس کے اوپر قرض ہے تو ہم نے کہا کہ ہاں دو دینار اس کے اوپر قرض ہے کتنا دو دینار دو دینار آج کے حساب سے تقریباً ایک دینار تیرہ ریال کا بنتا ہے تو دو دینار کتنا ہو گیا چھبیس ریال پچیس چھبیس ریال تھے فن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے وہاں سے ہٹ گئے نماز جنازہ نہیں پڑھائی تو ان دونوں دیناروں کی ذمہ داری کس نے لے لی ابو قطع نے لے لی ابو قطع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ذمہ داری لی تب پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ابو قطعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ادینارہ نے یہ جو دو دینار اس کے اوپر قرض ہیں وہ میرے اوپر ہے میرے ذمہ ہے میں ادا کر دوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تاکید کروائی ان سے اقرار کروایا حقل غریم یعنی کیا تمہارے اوپر مقروص کی طرح لازم اور حق ہو گیا یہ یعنی جو تم دو دو دنار لیے ہو یہ اسی طرح تمہارے اوپر لازم ہو گیا جس طرح سے قرض دار پر یہ چیز لازم ہوتی ہے سمجھ گئے کہ نہیں حق الغریم کا مطلب کہ جس طرح قرض دار پر یہ چیز لازم ہوتی ہے ادا کرنی اسی طرح سے یہ دو دینار تم نے اس طرح سے قبول کر لیا ہے اور تاقیب وہ بری امنا المیت اور میت ان دونوں دیناروں سے کیا کہتے ہیں بری ہو گیا یعنی میت کے اوپر جو تھا وہ اب اس سے بری ہو گیا تو قدرت قطع رضی اللہ ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نعم ہاں ایسے ہی جیسا آپ فرماتے ہیں ویسے ہی میں نے اس کو قبول کر لیا اور یہ اس کی ذمہ داری سے یہ چیز کیا ہو گئی ہٹ گئی ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی تو دیکھیے اس سے جو دوسرا شک ہے باپ کا کہ زمان تو انہوں نے ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ ہاں ٹھیک ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں اور میں ادا کر دوں گا تو دیکھیے بات پچھلے ہفتے بھی آئی تھی کہ قرض بہت اچھی چیز نہیں ہے قرض آدمی کو اگر بہت سخت ضرورت ہو تو قرض لے اور قرض کے بارے میں وصیت بھی اور لکھ پڑھ کر کے پوری آیت دین سور بقرہ کے اندر ایک پورے سفید پر مشتمل آئے ہے اور سارے اصول اور کے قرض سے متعلق شریعت نے جو ہے بتائے ہیں تو اس لیے جو ہے قرض ہے اگر کوئی لے تو اس کو لکھ پڑ لے اپنے رشتے داروں کو گھر کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں فلاں سے میں نے قرض لیا ہے میرے ذمہ فلاں کا قرض ہے اگر کبھی میری وفات ہو گئی میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو تم اس کا میرا قرض ادا کر دینا اس طرح سے ہونا چاہیے اور تحریری شکل میں یہ چیز موجود ہونی چاہیے یا گواہ ہو گواہ ہو یا تحریری شکل میں کوئی چیز موجود ہو تو اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمازہ نہیں پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے حدیث آئے گی کہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کے پاس بالے غنیمت وغیرہ ہم آنے لگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ذمہ داری لے لیا کرتے تھے کہ پوچھتے تھے اگر قرض ہے کیا اس کے اوپر تو اگر کہا جاتا ہے ہاں قرض ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس کو ادا کر دوں گا جیسا کہ حدیث رہی ہے وعن أبي هرية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك مفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوحة قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين وعليه دين قبا متفق علیہ وفی روایت فمم مات ولم وفاء ابو حرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوت شدہ آدمی کو جس کے اوپر قرض ہوتا اس کو لایا جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیا کوئی کچھ مال اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑا ہے ہلطرہ کا لید نہیں قم یعنی اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے اگر کہا جاتا کہ ہاں چھوڑا ہے قرض کو پورا کرنے کے لیے تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھتے اور وہ کال اور تو آپ صلی اللہ وسلم کیا فرماتے صلی اللہ علیہ کہ تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا تو قرض دار جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی لیکن جو معتبر شخصیت ہوں گی وہ نہیں پڑھیں گی یا کوئی اہم ذمہ دار ہے جیسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے اور صاحبہ کو کہتے تم لوگ تم لوگ پڑھ لو تو اس طرح سے معاشرے میں ہونا چاہیے معاشرے میں ہونا چاہیے آہ, تاکہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں اس سے لوگ عبرت حاصل کرے اسی طرح سے ایک, ایک اس بات سے یعنی ایک قرض ہے قرض ایک حق ہے حکوکل باد میں سے ہے اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور جو حقوق اللہ ہی کو چھوڑ دے نماز ہی نہ پڑھے اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے نہیں ہاں؟ یہاں کے اہل علم کا تو یہی فتویٰ ہے یہی کہنا کہ جو بے نمازی ہے بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے جمعہ جمع چلا جاتا ہے تو ایسا شخص اگر فوت ہو جائے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو نہ اس کو جو ہے کفن دفن کرو اس کو دفنا ویسے ہی پھینک دو اتنا سخت موقف ہے تو اس لیے جو ہے اگر اس طرح سے اگر اپنے ہونے لگے ہندوستان پاکستان میں جو بے نمازی بے نمازیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے اگر اہل علم نہ نماز پڑھیں اس کی ہاں تو انشاءاللہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے لیکن مشکل یہ ہے کہ اپنے ہاں بیچارے جو اہل علم ہیں وہ معاشرے کے سوسائٹی کے بالکل یعنی دبے ہوئے اور گرے ہوئے طبقے میں ہیں شامل اگر اگر کسیٹ صاحب اور مالدار شخص کے کی نماز جنازہ اگر مولوی صاحب نے نہیں پڑھی تو شاید وہ ان کی خیر نہیں مسجد سے نکال دیے جائیں گے اور جو ہے مدرسے سے نکال جائیں گے اور ان کی شامت آ جائے گی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے قرض جس پر ہوتا تھا اگر تو پورا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ کر کے نہیں جاتا تھا تو اس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ادا کرتے تھے قلم فتح اللہ علیہ الفتوح لیکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انا من انفسهم میں مسلمانوں سے زیادہ میں مومنوں کا کے بارے میں حق رکھتا ہوں ان کی جانوں سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا اور اس کے اوپر قرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کی قضا اس کی ادائیگی میرے اوپر ہے میں اس کو ادا کر دوں گا اور نواز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پڑھ دیا کرتے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر فمن ماتا علمیتر کو افان کے جو شخص مر جاتا اور پورا کرنے قرض پورا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ کر کے نہیں جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے برتاؤ کرتے کال رسلہ اللہ صلی اللہ عل اللہ کے رس صلی اللہ وسلم نے فرمائی عامر بن شعباًی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حدود کے سلسلے میں کوئی کسی دوسرے کا ضامن اور ذمہ دار نہیں بن سکتا اللہ کے حدود کے سلسلے میں کسی کے اوپر اللہ کا کوئی آ, اللہ کی طرف سے کوئی حد نافذ ہو رہی ہو کوش, کوئی گناہ کر لیا ہو ہاں کوئی گناہ کر لیا ہو چوری کر لیا ہو زنا کی سرزد ہو گئی ہو یا آ, ہو گیا ہو یا اسی طرح سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہو جس پر جس کی وجہ سے اس کے اوپر حد نافذ ہونے والی ہو شریعت کی تو اس سلسلے میں ہے کہ کوئی دوسرے کی ضمانت نہیں لے سکتا کہ ہاں چلو ان کو نہ مارو ہم کو مار دو ان کا ہاتھ نہ کاٹو فلاں کا ہاتھ کاٹ لو ہاں یہ اونچے خاندان کے ہیں ہمارا ہاتھ کاٹ اس طرح سے نہیں کیا جائے گا یہ سرحد کے اعتبار سے حدیث ہے لیکن معنی کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے حضرت وزرا اخرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو اس طرح سے کوئی کسی کا ضامن نہیں ہوگا جس پر جس نے گناہ کیا ہے اس کو جو ہے سزا ملنی چاہیے ہاں اور یہ بھی اس سے پتا چلتا ہے شریعت میں کہ اگر کسی کے بھائی نے کوئی جرم کیا ہے تو سزا اس کے بھائی کو نہیں ملے گی کہ تمہارے بھائی نے ہمارے یہ جرم کیا ہے چلو اس کے اس کو, اس کو نہیں پائے تو اس کے بھائی کو مار دو اس کے دوسرے کسی کسی کو مار دو جیسا کہ اپنے یہاں جو ہے یہ ہے ہاں کہ پھر اگر لڑائی شروع ہوتی ہے قتل خون شروع ہوتا ہے تو پھر وہ سلسلہ وار چلتا رہتا ہے لیکن شریعت کی کیا کہتے ہیں شریعت کا یہ اصول ہے ہاں کہ جو شخص جو ہے جرم کرے گا وہی سزا پائے گا دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا البتہ بعض حالات مالی اعتبار سے کیا کہتے ہیں کوئی بات مالی کے اعتبار سے شریعت نے کہا اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا اور اب اشاشن اگر اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو پھر دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا لیکن اگر مقتول کے وارثین مقتول کے وارثین اگر جو ہے دیت لینے پر راضی ہو گئے دیت لینے پر راضی ہو گئے دیت کے مطلب سو اونٹ سو اونٹ لینے پر راضی ہو گئے تو اب سو اونٹ وہ تنہا نہیں ادا کرے گا بلکہ اس کے خاندان کے جو عصبہ ہوں گے جو وارثین ہوں گے وہ سب مل کر کے اس کو ادا کریں گے وہ سب مل کر کے اس کو ادا کریں گے اگلا باب ہے بابش شرکتی یا شرکتی والوکالتی یعنی شرکت کا باب اور اسی طرح سے کسی کو نائب اور وکیل بنانے کا یہ باب ہے اس سے متعلق حدیثیں اسے آئیں گی کہ کسی چیز میں شرکت آدمی دو آدمی مل کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں کہ نہیں شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اسی طرح سے اور اسی طرح سے وکیل کے بارے میں ہے وکالت کے بارے میں ہے کہ کسی کو نائب بنانا اپنا اسے کو وکیل بنانا اپنے اپنا نائب بنا دینا اس کے بارے میں حدیثیں آئیں گی انا رضی اللہ تعالی قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال اللہ تعالی صاحب فا خان خرش تو حاکم یہ حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی معلوم ہے کہ کس کو کہتے ہیں جی عام طور سے جو حدیثیں ابھی آپ سنتے آ رہے ہیں اس میں ہے انا بہر اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال راوی یعنی صحابی بیان کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد حدیث ہو لیکن اگر راوی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تو اسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں کہ وہ حدیث جس کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کرے اللہ سے کرے فیما یروی عرب بھی عز مختلف الفاظ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے روایت کریں تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں حدیث قدسی عام حدیثوں میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے کہ عام حدیثوں میں جو بھی فرق میں نے بتایا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے اور اس بات کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے اس کو عام حدیث کہتے ہیں یا حدیث کہتے ہیں لیکن جس بات کی نسبت جس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہوں تو اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں لیکن حدیث قدسی میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ نے کلام کیا لیکن حدیث قدسی اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مانے کو اور اللہ کے مقصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیکن کیا کہہ کر کے اللہ کے اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف اس بات کی مثبت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی لیے اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے ورنہ حدیث قدسی کو کلام اللہ نہیں کہا جائے گا حدیث قدسی کو کلام اللہ نہیں کہا جائے گا اور کو اللہ کا کلام کہا جائے گا کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے الفاظ نہیں بیان فرمائے ہیں بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے جیسا کہ جب علیہ السلام سے آپ نے سنا اور آپ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور لکھوا دیا قرآن میں اور قرآن کا حصہ ہو تو اللہ کا رس... اللہ کا کلام ہے قرآن لیکن حدیث قدسی اللہ کا کلام نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا کلام جو ہے المتعبد تلاوت ہی ہے یعنی قرآن جو ہے اللہ کا جو کلام ہے اس کو اس کی ہم تلاوت کریں گے تو یہ تلاوت کرنا اجر کا کام ہے اور اس سے اللہ کی عبادت ہوگی لیکن حدیث قدسی لفظ بلفظ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی کیونکہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن حدیث قدسی جب پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ حدیث قدسی پڑھیں گے تو ایک حرف پر جو ہے دس نیکی ملے گی نہیں حدیث پڑھنے کا عمومی جو ثواب ہے علم حاصل کرنے کا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھنے کا جو عمومی ثواب ہے وہ ملے گا لیکن ایک ایک حرفے پر دس دس نیکیاں نہیں تو اللہ تبارک مطالعہ کیا فرماتا ہے کہ میں دو شریکوں میں تیسرا ہوتا ہوں میں دو شریکوں کا تیسرا ہوتا ہوں یعنی دو آدمی اگر آپس میں کوئی کام کرتے ہیں شرکت کر کے مل کر کے دو کام دو آدمی کام کرتے ہیں کسی چیز میں بھی شرکت ہو اور شرکت کی کئی قسمیں ہیں شرکت کی بہت ساری قسمیں ہیں ایک تو شرکت وہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی گھر میں زمین میں اسی طرح سے فلیٹ وغیرہ میں کسی کمپنی میں شرکت کرے یہ شرکت ہوتی ہے یہ بھی شرکت جائز ہے دو آدمیوں نے مل کر کے گھر خرید لیا اس کے بعد کرایہ آ رہا ہے اس کا دونوں مل کر کے بانٹ رہے ہیں اس طرح کی شرکت ایک شرکت یہ ہے اور ایک شرکت اور ہوتی ہے جسے شرکت العقود کہا جاتا ہے پہلی شرکت کو شرکت الملاک کہا جاتا ہے شرکت الملاک یا املاک کہا جاتا ہے یعنی اس میں جو ہے آدمی گھر خرید لیا آدھے کا وہ مالک آدھے کا وہ مالک لیکن ایک شرکت جو ہوتی ہے عقود یعنی آپس میں معاہدہ ہوتا ہے آپس میں اوق کس کو کہتے ہیں عقد کس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ کو کہتے ہیں تو ایک شرکت وہ ہوتی ہے جو ایگریمنٹ کی وجہ سے اس میں اگریمنٹ ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں جیسے ایک شرکت المداربہ ہے شرکت المداربہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا پیسہ ہے اور ایک آدمی کی محنت ہے کسی نے کسی کو پیسہ دے دیا اپنے دوست کو کہا بھائی یہ پیسہ لو اتوا لاکھ دو لاکھ لے لو اور تم جو ہے تجارت کرو اور جو فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا اس میں آپس میں کیا کریں گے؟, لیں گے تو اس کو شرکت المداربا کہتے ہیں اب انگریزی وغیرہ میں تو آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی سلیپنگ پارٹنر جی جی سلیپنگ پارٹنر چلیے اور ایک وہ چیز ہوتی ہے شرکت دوسری یہ ہوتی ہے کہ دونوں کا پیسہ ہوتا ہے اور دونوں محنت کرتے ہیں ہاں پارٹنرشپ بزنس کہہ لیجئے کہ دونوں پیسہ پیسہ لگاتے ہیں ہاں جتنے پر اتفاق ہو جائے دو, دونوں دونوں پیسہ لگاتے ہیں دونوں محنت کرتے ہیں تو اس کو شرکت الان کہتے ہیں عربی زبان میں پارٹنرشپ بزنس ہاں جی اور ایک شرکت شرکت ال ہوتی ہے کیا شرکت ال یعنی کہ دونوں آدمی محنت کریں گے دونوں آدمی محنت کریں گے کئی چیزوں میں مثال کے طور پر کچھ سامان لا کر کے بیچنے میں لکڑی لا کر کے بیچنے میں یا کچھ سامان مال خرید کر کے بیچنے میں دونوں آدمیوں نے دو آدمیوں نے اگریمنٹ کر لیا آپس میں کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ دونوں آدمی محنت کریں گے کچھ لائیں گے اس طرح سے اس میں جو ہے زیادہ تر شرکت لب دان میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں کام کرنے جاتے ہیں مثال کے طور پر تم بھی کام پر جانا ہم بھی کام کہیں مزدوری کہہ لیجیے مزدوری پر جانا تو اس میں جو ہے یا کچھ اس طرح کی چیز لکڑی جو ہے کاٹ کر کے لے آنا اور بیچنا اس طرح سے تو یا کہیں کام کرنے جانا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو آدمی اتفاق کر لیں کہ بھائی ایسا ہے کہ جو تم کو ملے گا اور جو تو ہم کو ملے گا ہم دونوں مل کر کے बात میں کیا کر لیں گے بانٹ لیں گے آ, اس طرح کی بھی شرکت درست ہے جائز ہے کر سکتے ہیں ایسا کہ دو آدمی آپس میں کر لیں کبھی کسی کو کم ملے گا کبھی کسی کو زیادہ ملے گا تو اس طرح سے آ, ہو سکتا ہے اس طرح کی شرکت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دو شریکوں کا تیسرا ہوتا ہوں یعنی اس کا کیا مطلب کہ میری نگرانی میری معیت اور میرا ساتھ ان کا علم کے اعتبار سے اور محافظت کے اعتبار سے نگرانی کے اعتبار سے میں ان کا تیسرا ہوں گا کب تک میں لم یقین احدہما ہما صاحب جب تک کہ ہاں ایک دوسرے کی خیانت نہ کریں ایک دوسرے کی جب تک خیالت نہ کرے دو آدمی آپس میں پارٹنرشپ سے کوئی کر کے بزنس کر رہے ہیں یا جو بھی شکلیں شرکت کی ہیں اس میں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کی نگرانی میں اور اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اللہ کے کی طرف سے نگرانی ہوتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اللہ برکت ڈالتا ہے اس میں کیا بھائی یہ بھی کیونکہ یہ کیا ہے آپس میں تعاون تقوا کا کہ اس سے متعلق یہ چیز ہے کہ آپس میں نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو تو یہ شرکت جو ہے کیسی ہے یہ شرکت جو ہے آہ, نیکی اور تقوا پر یہ شرکت ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کا معین اور مددگار ہوتا ہے کب تک جب تک کہ دل لوگوں کے صاف رہیں ایک دوسرے کے دل صاف رہے خیارت وغیرہ نہ ہو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کا ساتھ رہتا ہے ان کے ساتھ فیدا خانہ خرچ تو ممبنیما لیکن جب ان میں سے کوئی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ قیارت کرتا ہے بداہدی کرتا ہے اقداری کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے تو پھر میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی حفاظت اور گارنٹی کیا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو شرکت میں برکت ہے لیکن وہ نقطی رمن الخلا تائی بغی باد مالا باغ قرآن میں سورہ سعد کے اندر اللہ تمارک و تعالیٰ نے ارشاد پر کہ اکثر جو شریک ہوتے ہیں بعض باز پر کیا کرتے ہیں ظلم و زیادتی کرتے ہیں کیونکہ مال کا معاملہ ہے مال جب آدمی دیکھتا ہے تو رال ٹپکنے لگتی ہے ہاں تو اس لیے جو ہے اکثر لوگ جو ہے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے اکثر اختلاف ہو جاتا ہے شرکت میں اللہ مرحم اللہ کم لوگ جو ہے آپس میں صفائی ستھرائی کے ساتھ باقی رہتے ورنہ تو کوئی کسی ناحیے سے کوئی کسی نا سے ہوشیاری اور چال بازی جو جتنا ہوشیار ہے جو ہے وہ کتنے ہاں کتنے سارے واقعات آتے ہیں کہ مل کر کے کوئی کام شروع کرتے ہیں پھر جو ہے ان میں سے ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور دوسرے کو خارج کر دیتے ہیں اس لیے جو ہے ایسا کرنے سے گویا کہ اس حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ خیانت نہیں ہونی چاہیے اور خیارت نہ کرنے والوں کے ساتھ اور آپس میں شرکت کے ساتھ شراکت کے ساتھ معاملات اور بزنس تجارت اور کاروبار کرنے میں برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے وعن السائب المخزومی رضی اللہ کان شریقن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل فجاء یوم الفتح فقال مرحبا بے اقی و شریقی ودیث اور مکمل حدیث آگے ہے ہاں کان لا اللہ ولا یہ حدیث شاید مقصومی رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر تھے شریک تھے کسی تجارت میں خرید و فروخت میں تو وہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسلمان ہو کر کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبہ کہا اور کہا کہ مرحبہ ہو خوش آمدید ہو میرے بھائی کے لیے اور میرے پارٹنر کے لیے میرے شریک کے لیے اور پھر اگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو چاپلوسی اور جو ہے دھوکھا دڑی نہیں کیا کرتے تھے تملق اور چاپلوسی تجارت کے معاملے میں نہیں کرتے تھے چال بازی نہیں کیا کرتے تھے اور پھر آگے حدیث کے لفظ ہیں کہ ان کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہاں ایمان لانے سے پہلے جو کچھ خرچ کیا کرتے تھے ہاں وہ اس پر تمہیں تمہیں ادر نہیں لکھا جاتا تھا تمہارے لیے عدر نہیں لکھا جاتا تھا اور تمہارا وہ عمل ضائع ہو جاتا تھا لیکن اب جو ایمان لانے کے بعد تم خرچ کر رہے ہو یہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ادر ملے گا تمہیں ثواب ملے گا تو گویا کے سدیش سے یہ پتہ چلا کہ زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں لوگ آپس میں شرکت کر کے پارٹنر شپ کر کے جو ہے وہ تجارت اور بزنس کیا کرتے تھے مختلف جو شکلیں تجارت کی اور شرکت کی ہیں وہ کیا کرتے تھے اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا ناجائز اس کو قرار نہیں دیا یہ حدیث شیخ البانی رحمت اللہ علیہ وسلم سے صحیح قرار دیا گرچہ اس کتاب میں جو ہے ضعیف کہا ہے لیکن یہ حدیث ہے؟ صحیح ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اور امار یاسر رضی اللہ ہوتا عنہ اور رضی اللہ ہوتا عنہ نے آپس میں بدر کے دن اشتراک کر لیا پارٹنرشپ ہو گئے کس چیز میں ملے گا نہیں مناتے تین آدمیوں نے کہا کہ ہم کو آپ کو جو کچھ بھی جس کو ملے گا آپس میں بانٹ لیں گے آپس میں بانٹ لیں گے تو یہ کیا ہے یہی شریکت البدال ہے شریکت البدان کے محنت تینوں آدمی کریں گے لیکن جو ہے آپس میں اس کے بعد جو ہے جس کو جو کچھ ملے گا وہ آپس میں بانٹ لیں گے اب ہو سکتا ہے کہ تین آدمی محنت کریں دو کو کچھ نہ ملے ان کو بدلہ اس کا نہ ملے تیسرے کو مل جائے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا بھائی جیسے مزدور پیشہ لوگ ہیں مزدور پیشہ لوگ ایک روم میں تین آدمی رہ رہے ہیں ہاں تینوں آدمی آپس میں اتفاق کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے کام پر تینوں آدمی جائیں گے بازار میں مارکیٹ میں جائیں گے تو جو کچھ بھی ملے گا تینوں آدمی تقسیم کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو کام نہ ملے تو اب یہ ہے کہ دو آدمی کو اگر کام مل گیا ان کو مزدوری مل گئی تو آپس میں تیسرے کا بھی حصہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ آج جس کو کام نہیں ملا ہے کل اس کو کام مل جائے جن کو کام آج ملا ہے ان کو کل نہ ملے اس طرح سے آپس میں یہ تعاون ہے آپس میں یہ کیا ہے ایک طرح کا تعاون ہے تو بہرحال اس میں سے ابو موس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملا اور یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو غلام ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا لیکن اس سلسلے میں یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے اس لیے جو ہے لیکن وہ شرکت والی جو بات ہے نا شرکت والی بات جو ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے اپنی جگہ صحیح ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے کر سکتے ہیں دو تین ہدیث اور رہ گئے ہیں اس باب کی انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلا علی وعلا کو سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں پوچھ لیا کر بیچ میں